وہی ہیں جنہوں نے اپن جان گھاٹے میں ڈالیں اور ان سے کھوئی گئیں جو باتیں جوڑتے تھے خان خواں